میں آخر میں آپ کو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے حالات سناتا ہوں والد کا نام شمون اور والدہ کا نام رومیہ تھا سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کو مصر کے بادشاہ مقاقص نے سات ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور حدیعہ بھیجا چنانچہ سلحہ ہدیبیہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حملوں سے اطمینان ہوا تو آپ نے عرب کے ارد گرد کے علاقوں کے حکمرانوں اور بڑے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی یہ دعوت خطوط کے ذریعے سے دی گئی مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان خطوط کو لے کر گئے مصر کے بادشاہ مکوکس کے نام خط مشہور صحابی سیدنا ہات بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا گیا شاہ مقوقس حاطب رضی اللہ انہوں سے بہت عزت سے پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے جواب میں ایک خط لکھا خط کے الفاظ یہ تھے محمد بن عبداللہ اللہ کے نام مقاقس رئیس قبط کی طرف سے السلام علیکم کے بعد واضح ہو کہ میں نے آپ کا خط پڑھا جو کچھ اس کا مفہوم اور مضمون ہے میں نے سمجھ لیا مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں لیکن یہ گمان تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوں گے میں نے آپ کے سفیر کی بہت عزت کی ہے دو لڑکیاں بھیجتا ہوں میں ان کی بہت تعظیم کی جاتی ہے اور میں آپ کے لیے کپڑا اور سواری کا خچر بھیج رہا ہوں وسلا یہ دونوں لڑکیاں بہنیں تھیں ماریا کپتیا اور دوسری ان کی بہن سیرین شاہ مقاکس نے ان کے ساتھ ایک ہزار مسقال سونا سفید کپڑے کے بیس عمدہ جوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے دلدل دل نامی گھوڑا بہترین نسل کا ایک خچر اور ایک وفادار خادم بھی پیش خدمت کیا تھا سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہ نہایت حسین و جمیل اور سفید رنگ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالا خانے میں ٹھہرایا یہی بعد میں آپ کے بطن سے سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد بھی تھے ان کی پیدائش مہزل حجہ آٹھ ہجری میں ہوئی ساتھیں روز آپ نے ان کا عقیقہ کیا عقیقے میں دو میرڈے زبہ کیے سر مڈوا دیا گیا بالوں کے بدلے چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بال زمین میں دفنا دیے گئے ان کا نام آپ نے اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا ابراہیم بہت خوبصورت اور تندرست تھے ابو راف رضی اللہ عنہ نے ابراہیم کی پیدائش کی خبر سنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ابو رافع کو انعام میں ایک غلام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو گود میں کھلاتے اور پیار کرتے عرب کے قاعدے کے مطابق ابراہیم کو ایک دائیا بنت منظر انصاری کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ انہیں دودھ پلائیں ابراہیم ابھی سترہ یا اٹھارہ ماہ کے ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جان دے دی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے آپ نے اس موقع پر فرمایا اللہ کی قسم ابراہیم ہم تمہاری موت سے نہایت غمگین ہیں آنکھ رو رہی ہے اور دل غمزدہ ہے مگر سے ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ہو جس روز روز ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اتفاق سے اسی روز سورج کو گرہن لگ گیا اس زمانے میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ سورج اور چاند کو گرہن کسی بڑے آدمی کی موت سے لگتا ہے اس اعتقاد کے تحت مدینے کے مسلمان بھی یہ کہنے لگے کہ سورج کو گراہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے لگا ہے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ نے ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا سورج اور چاند کو کسی انسان کی موت سے گرہن نہیں لگتا بلکہ وہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو اللہ جلہ شاہ کے حضور چھک جاؤ سیدہ ماریا کپتیا رضی اللہ عنہا نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں انتقال فرمایا اور جنت البقی میں دفن ہوئیں اللہ تعالی کی ان پر ہزار رحمتیں